کی فضیلت نقل فرمائی ہے جو سرکاری نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ عز و جل اس کے اسی برس کے گناہ مٹا دے گا سبحان اللہ کیا کرکٹ کے میچ پر تبصرے کرنے کی بھی یہ فضیلت ہے اور موسم پر جو تبصرے کرتے ہیں اس پر بھی یہ فضائل حاصل ہوتے ہیں درود پاک کے فضائل ایک بار پڑھیں وہ قبول ہو جائے تو اسی سال کے گنا معاف ہو جاتے ہیں تو کیا ضرورت ہے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی اور فضل باتیں کرنے کی آکا پر درود بھیجیں ان کے رب کا ذکر کریں اللہ میں نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی و صاحب ہی وبارک وسلم جنتی حوروں کے اوصاف پچھلے چند سلسلوں سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں آج بھی کچھ انشاءاللہ شاء اللہ وجل کیے جائیں گے جو جنتی حورے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہوں گی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے پیدا فرمایا ہے ایمان والوں کے لیے جنتیوں کے لیے جو جنت میں جائیں گے ان کے لیے پیدا کی گئی اور اللہ تعالی نے انہیں زعفران سے پیدا فرمایا ہے اور یہ گندگیوں سے پاک عورتیں ہیں یعنی نہ پسینہ نہ ریٹھ نہ جسم پر میل نہ گندگی نہ ان کے اخلاق برے ہوں گے نہ یہ بد مزاج ہوں گی نہ جھگڑے کرنے والیاں ہوں گی بلکہ یہ تیس سال کی عمر کی ہوں گی اور اپنے جنتی شوہروں سے پیار کرنے والیاں ہوں گی بہت ہی خوش اخلاق ہوں گی ان کو شور عین کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی اور سیاحوں سفید ہوں گی ان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اوسافتا فرمائے ہیں بہت خوبصورت خوبصورت آنکھوں والی صاف شفاف گویا کے وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے اللہ اکبر اور جنتی مردوں کا حوروں کے ساتھ نکاح ہوگا یعنی وہ بطور خادمہ نہیں ہوں گی بطور کنیز نہیں ہوں گی بلکہ یہ جنتی مردوں کی زوجیت میں دی جائیں گی اور اس کی خوشبو جنتی حور کی کیسی ہے پچاس سال کی مسافت سے اس کی خوشبو سونگی جا سکے ایسی خوشبو ہوگی سبحان اللہ اور طرح طرح کے جوڑے اس کو پہنائے جائیں گے اس کے باوجود جو اس کی پنڈلی ہے اس کے اندر جو مغز ہے وہ بھی دکھائی دے گا جیسے سرخ یاقوت بہت ہی قیمتی پتھر ہے اس کے اندر اگر ڈورا ڈالا جائے تو ڈورا باہر سے نظر آتا ہے اس طرح نظر آئے گا اللہ اکبر ان کا حسن و جمال کیسا ہوگا ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے بتایا کہ اگر جنتی حور جھانکے تو زمین کے آس, آس, زمین و آسمان کے درمیان روشن کر دے برائٹ کر دے اور خوشبو سے مہکا دے اس کی جو مانگ ہے سر کے درمیان میں وہ نکالتے ہیں بال دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو بعض عورتیں ہیں اس میں وہ مختلف وہ لگاتی ہیں خوبصورتی کے لیے اس کی مانگ کی جو موتی ہیں وہ دنیا سے زیادہ قیمتی ہیں اللہ اکبر اور ان کو قرآن نے یاقوت اور مونگا قرار دیا اللہ اکبر اس کی جو چادر ہے اوڑنی ہے جنتی حور کی اگر وہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی اس طرح ہو جائے جیسے چراغ ہوتا ہے یعنی وہ اتنی روشن ہوگی اگر جنتی خور سات سمندروں میں تھوک دے تو ساتوں سمندر کو میٹھا کر دے شہد سے زیادہ میٹھا کر دے حالانکہ سمندر کا پانی کیسا ہوتا ہے نمکین ہوتا ہے اللہ اکبر تو جنتی اللہ کی رحمت سے جنتی خوروں کو پائیں گے اور اللہ تبارہ و تعالی جنتی مردوں کو دنیا کے سو مردوں جیسی طاقت عطا فرمائے گا اللہ اکبر میرا کا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سننے ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار سو اکہتر ٹو سیون ون مومن جب جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا بعض لوگ وہ اولاد نہیں ہوتی اولاد نہیں ہوتی دعا کے لیے کہتے ہیں دم درود بھی کرواتے ہیں تعویزات کی ترقی بھی کرتے ہیں اچھی باتیں اولاد نرینہ کے لیے دعا کرنا سنت انبیاء ہے مگر نیت کیا ہے بھائی کھلونا چاہیے یا دین کا خادم چاہیے کیا نیت ہے سلا رحمی کی نیت ہے کیا وہ دل بہلانے کی نیت ہے کیا نیت ہے یہ ایک غور طلب ہے برادر تو دنیا میں اولاد نہیں ہوتی پریشان رہتے ہیں اداس رہتے ہیں غمزدہ رہتے ہیں سبحان اللہ جنت میں چاہیں گے کہ اولاد ہو ان کو اولاد بھی ہوگی مگر دنیا کا نظام وہ کچھ اور ہے کہ ایک عرصے تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے پھر دنیا میں آتا ہے پھر وہ خار ہوتا ہے دودھ پیتا ہے پھر کہیں جا کر وہ جوان ہوتا ہے مگر جنت کے اندر یہ سارے معاملات یوں ہوں گئے آنن فانن سبحان اللہ میرے آخا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جب جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا اس کا حمل اس کا جنہ اس کا عمر رسیدہ ہونا پل بھر میں ہو جائے گا یعنی جنتی اولاد چاہیں گے تو اولاد ہوگی مگر اولاد کی پیدائش اس کی پرورش اس کا تیس سالہ ہونا تھرٹی ایئر کا ہونا وہ ایک گھڑی کے اندر ہو جائے گا یہ اولاد ہو سکتا ہے کہ جنتی جو عورتیں ہوں گی ان کے ہاں ہوگی یا جنتی حوروں کے ہاں ہوگی اب حورے کیا ہیں نورانی ہیں مگر جب اولاد کی خواہش ہوگی انہیں اولاد ملے گی سبحان اللہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ والی ہی وسلم بھی نور ہیں تو آپ کی بھی اولاد ہے جنتی مردوں کو شورے ملیں گی اور جو جنتی عورتیں ہوں گی ان کا نکاح جنتی مردوں کے ساتھ کیا جائے گا کہ دنیا میں میاں بیوی بی اکٹھے رہے پھر اظہارے کی موت ہے دنیا سے چلے گئے تو یہ صورت بھی ہو سکتی ہے اگر دونوں پر اللہ تعالی کا کرم ہوا ایمان والے اور عام صالحہ والے ہوئے ان دونوں کو جنت میں فار ایور اکٹھا کر دیا جائے گا اور اگر شوہر معاذ اللہ جہنم میں چلا گیا اور بیوی جو, جو جنت میں چلے گئی تو اللہ کے کرم سے کسی جنتی مرد کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا اچھا بچہ جو نابالغی میں فوت ہو گیا بہت ہی کم سن تھا کم عمر تھا وہ دنیا سے چلا گیا اس کی کیا صورت ہوگی تو یاد رکھیے جو کم سن بچہ ہے کم عمر بچہ ہے قیامت کے روز بھی اسی کیفیت میں اٹھایا جائے گا مگر جب جنت میں داخلے کا وقت آئے گا تو اس کی جسامت بڑھا دی جائے گی وہ ایک بالغ مرد کی طرح جنت میں داخل ہوگا اور جنت میں جا کر جنتی عورتوں اور جنتی حوروں کے ساتھ اس کا نکاح بھی کیا جائے گا ایسا مرد یا ایسی عورتیں کہ دنیا میں ان کی شادی نہیں ہوئی ان کا نکاح نہیں ہوا تو جنت میں ان کا بھی ایک دوسرے سے نکاح کیا جائے گا آج کے سلسلے کا جو خاص بیان جو ہے موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جنتی عورتیں افضل ہوں گی یا حوریں افضل ہوں گی تو یاد رکھیے دنیاوی عورتیں جو ایمان والیاں ہیں جو نیک اعمال کرنے والیاں ہیں جن کے عقائد درست ہیں جن کے اعمال درست ہیں جو نماز پڑھنے والیاں ہیں جو روزے رکھنے والیاں ہیں اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والیاں ہیں نگاہوں کی حفاظت کرنے والیاں ہیں زبان کی حفاظت کرنے والیاں ہیں زکات دینے والیاں ہیں جو اللہ کی نیک بندیاں ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علی وسلم کی عاشقات ہیں یہ جنتی حوروں سے بھی افضل ہوں گے بارگاہ رسالت میں ہم مومنوں کی ماں حضرت سیدات ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کی یہ طبرانی شریف کی طویل حدیث میں سے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کی عورتیں افضل ہیں بڑی آنکھوں والی جنتی ہورے ارشاد فرمایا دنیا کی عورتیں بڑی آنکھوں والی جنتی حوروں سے افضل عرض کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس وجہ سے فرمایا یہ ان کے نماز و روزے اور اللہ تعالی کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہے تو وہ عورتیں افضل ہیں جو جنت میں چلی گئیں اب استفر اللہ منصوب جو اپنے شوہر ہیں بچوں کے ابو ہیں ان کی نافرمانی کرتی نہیں نماز پڑھنے کے بجائے بہانے بناتی رہی میری تو کپڑے پاک نہیں رہتے بس وہ بچے پیشاب کر دیتے ہیں وہ ٹائم ہی نہیں ملتا گھر کے کام ہی ختم نہیں ہوتے نماز کس وقت پڑھوں تلاوت کس وقت کروں کوئی اسلامی بہن کہتی ہیں کہ اجتماع میں آ جاؤ اس کا ٹائم ہی نہیں ملتا مجھے تو تو تیری میری کے لیے ٹائم ہے موبائل کے لیے ٹائم ہے گناہوں بڑے چینل دیکھنے کے لیے ٹائم ہے غفلت کے لیے ٹائم ہے دوستیاں پالنے کے لیے ٹائم ہے سہیلیاں بنانے کے لیے ٹائم ہے رب کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے جنت میں نہیں جانا اللہ کی نعمتیں نہیں پانی دائمی راحت حاصل نہیں کرنی ہمیشہ کی عائش حاصل نہیں کرنی تو جنتی عورتیں ہوروں سے بھی افضل ہیں کیونکہ انہوں نے نمازیں پڑھیں انہوں نے روزے رکھے انہوں نے اللہ تعالی کی عبادت کی اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ دنیا کی عورت جو جنتی عورت ہے وہ عوروں سے ستر ہزار درجے افضل ستر ہزار درجے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے روزے رکھے انہوں نے تلاوتیں کی ہیں انہوں نے درودے پاک پڑھے ذکر اسکار کیا ہے پیر صاحب کا شجرا پڑھنے والیاں ہیں یہ شراک پڑھنے والیاں ہیں یہ چاش پڑھنے والیاں ہیں نمازیں پڑھنے والیاں ہیں یہ تاجد پڑھنے والیاں ہیں اپنی نگاہوں کی اور زبان کی حفاظت کرنے والیاں ہیں دین کے خادی مائیں ہیں اللہ کلام خرچ کرنے والیاں ہیں یہ افضل تو دنیا کی جو عورتیں جنت میں جائیں گی وہ اپنے نیک کاموں کی وجہ سے جنتی حوروں سے بھی افضل ہوں گی اچھا اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا شوہر نے طلاق دے دی وہ اب دوسرے مرد کے نکاح میں آ گئی اس کا انتقال ہو گیا یا طلاق دے دی تیسرے مرد کے نکاح میں آ گئی اس نے طلاق دے دی یا انتقال ہو گیا تو چوتھے مرد کے نکاح میں آ گئی تو جنت میں یہ کس مرد کے ساتھ رہے گی یہ عورت جنت میں کس کے ساتھ رہے گی تو مختلف روایتیں ہیں ایک میں یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا عورت جنت میں اپنے اس شوہر کے نکاح میں دی جائے گی جو دنیا میں اس کا سب سے آخری شوہر تھا شوہر کو انگلش میں ہسبینڈ کہتے اور امیر علی سنت کی حیا والی تربیت کے صدقے میں دعوت اسلامی والے اور دعوت اسلامی والیاں کیا کہتی ہیں منسوب اسلامی بہنوں کی تربیت کی جاتی ہے بچوں کے ابو منے کے ابو یہ بھی بے حیائی کی بات ہے کہ میرے ہسبینڈ میرا شوہر یہ بھی اچھی بات نہیں اور جچتی نہیں اور ایک قول یہ ہے یعنی جنت میں جنتی عورت کا نکاح اس مرد کے ساتھ کیا جائے گا جس کے نکاح میں یہ آخر میں تھی اور ایک یہ بھی قول ہے کہ جتنے مردوں کے ساتھ اس کا نکاح ہوا اس میں سب سے اچھی اخلاق جس کے ہوں گے یہ جنتی عورت اس جنتی مرد کے نکاح میں دی جائے گی ہماری امی جان سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ازکی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض عورتیں دنیا میں دو تین یا چار شوروں سے یک کے بعد دیگرے شادی کرتی ہیں جس کی مثال میں نے دی کہ شوہر کا انتقال ہو گئی یا اس نے طلاق دے دی تو عدت گزارنے کے بعد عورت کسی اور مرد کے نکاح میں آ سکتی پھر مرنے کے بعد وہ جنت میں اکٹھے ہوں تو وہ عورت کس کے شور کے لئے ہوگی فرمائے اسے اختیار دیا جائے گا اور جس خاون کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو اختیار کرے گی کہے گی کہ یار میرے اس خاون کا اخلاق سب سے اچھا تھا لہذا اس کے ساتھ میرا نکاح کر دے اب وہ ہمارے اسلام بھائی جو بڑے چڑچڑے اور بد مزاج ہیں جھگڑتے رہتے ہیں لڑتے رہتے ہیں وہ غور کریں کہ جنتی عورت کو جب اختیار دیا جائے گا کہ کس شور کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہے تو وہ اچھے اخلاق والے کو پسند کرے گے تو اللہ کرے نبی پاک علیہ سلاط اسلام کے اعلی اخلاق کے صدقے میں میرے اور آپ کے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں اور اللہ ہمیں جنتی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے ایک بہت پیاری وہ روایت جنتی حوروں کی تعلق سے جنتی حوریں پانے کا ایک عمل عرض کرنے لگا اور بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان امیر سنت نے میٹھے بول رسالے میں اس کو نقل کیا کہ ایک بزرگ نے چالیس سال تک اللہ تعالی کی عبادت کی چالیس سال اللہ اکبر پھر دعا کی یا اللہ تیری رحمت سے جنت میں مجھے جو کچھ ملے گا کوئی ایک جھلک دنیا میں دکھا دے ابھی وہ دعا کر رہے تھے تو جہاں وہ عبادت کر رہے تھے وہیں سے ایک حسینہ اور جمیلا ہور باہر نکلی اس نے کہا کہ تجھے جنت میں مجھ جیسی سو ہور دی جائیں گی اور ہر حور کی سو سو خادیمائیں ہوں گی ہر خادماں کی سو سو کنیزیں ہوں گی ہر کنیز پر سو سو نازی مائیں یعنی انتظام کرنے والا ہوں گی بزرگ بڑے خوش ہوئے اور جم گئے واہ کیا کسی کو جنت میں مجھ سے بھی زیادہ ملے گا جواب ملا اتنا تو ہر اس عام جنتی کو ملے گا جو صبح و شام اسکرالعویم پڑھ لیا کرتا ہے سبحان اللہ تو کتنے ہلکے الفاظ ہیں اص تک فی کیا پڑھنا ہے استقفی اللہ الم کیا پڑھنا ہے از تک اللہ عوضیم صبح و شام ایک ایک بار پڑھ لیں یہ جنتی ہورے پانے کا نسخہ ہے کیا پڑھنا ہے از تخرال عوضیم اور جنتی ہور جہنم میں نہیں ملے گی جنت میں ملے گی اللہ کی رحمت سے از تک فرال کیا پڑھنا ہے از تک فرال جنت میں لے جانے والا ایک عمل میں آپ کو جنت کی تیاری رسالے سے پیش کرتا ہوں اب جنت میں جانا ہے تو تیاری تیاری بھی تو کرنی ہے نا بھائی ہمیں لاہور جانا ہے مرکز لو تو اس کی تیاری کرتے ہیں اور اگر مدینے جانا ہے تو اس کی تیاری کرتے ہیں دن زیادہ ہے تو اس کے مطابق تیاری کرتے ہیں سفر لمبا ہے تو اس کے مطابق تیاری کرتے ہیں جنت میں جانا ہے تیاری کیا ہے بھائی جنت میں جانا ہے تیاری تو تیاری کے لیے ایمان اور اچھے اعمال جو اللہ اس کے رسول کے پسندیدہ اعمال ہیں تو ایک بہت ہی پیارا عمل جو جنت میں لے جانے والا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے اس جنتی گیٹ کا پیراڈائز کا جو گیٹ ہے اس کا نام ہے دوحا کیا نام ہے دوحا اردو میں کہتے ہیں چاشت جب قیامت کا دن آئے گا ایک منادی ندا کرے گا کوئی اناؤنسمنٹ کرے گا کوئی کہے گا نماز چاشت کی پابندی کرنے والے کہاں ہیں یہ تمہارا دروازہ ہے اس میں داخل ہو جاؤ سبحان اللہ ایک جنتی گیٹ کا نام ہے چاشت نماز چاشت پڑھنے والے اس دروازے سے داخلے جنت کیے جائیں گے سرحان اللہ نماز چاشت ہوتی کیا ہے بازوں کو تو یہی پتہ نہیں ہوگا اچھا بھی جنت میں لے کے جاتی ہے ہوتی کیا ہے سالانہ پڑھنی ہوتی ہے مہانہ پڑھنی ہوتی ہے ارے بھائی جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے بیس منٹ کے بعد چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے اشراک کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اشراک کی نماز کے بعد دو نفل پڑھ لیں یہ جی چاش نماز بھی ہو گئی وہ تو نہایت سستہ سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی کتنا سستہ سودا ہے اور نسب نہار شرعی جس کو عوام عام طور پر زوال کا وقت کہتے ہیں اس سے پہلے پہلے چاشت کے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم سے داخل جنت فرمائے آئیے بارگاہ رسالت میں ہم التجا کرتے ہیں کہ ہمیں آکاری سلاد اسلام کے صدقے میں جنت نصیب ہو جائے شاہ اپنی جنت میں قدموں میں رکھنا جنت میں قدموں میں رکھنا یہی آ میری التجا ہے یہی آ جانا دوسہ بغیر حساب آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم